کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فانن جو کوئی زمین پر ہے اسے فنا ہے سب کو مٹ جانا ہے سب کے لیے فنا ہے کہ دنیا فانی ہے یا باقی انتل باقی باقی رہنے والا رب العالمین ہے اس کی ذات ہے رب کا ذل جلال اور تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے وہ رب جلال والا ہے عظمت والا ہے فبی ائی آل کو ماں توان تو ہے گروہ جنوس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹ گے یس النف سما وا تل جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی سے دعا مانگتے ہیں سوال کرتے ہیں اور وہ ہر ایک کے سوال کو پورا کرتا ہے کیونکہ حقیقی عطا فرمانے والا صرف صرف اللہ ہے کل یوم ہوا فی ان اور ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے یعنی مراد یہ کہ ہر لمحے اس کی شان اور قدرت کا ظہور ہے کسی کو پیدا کر رہا ہے کسی کو موت دے رہا ہے کسی کو بیمار کر رہا ہے کسی کو تندرستی دے رہا ہے کسی کو روزی دے رہا ہے کسی کو کون سی نعمتیں دے رہا ہے تو ہر لمحے اللہ کی قدرتوں اور اس کی شان کا ظہور ہے فبی ائی آل اے پس بی کما تو کر اے گروہ جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے سنف رو لم او حسا کولان اے گروہ جنو انس ان قریب ہم تمہارا حساب لیں گے فبی ائی آلہ اے تو اے گروہ جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے یا معشر الجن والانس اے گروہ جن اور اے گروہ انسان ان تم ان تن فلوم ان اقتور اس اگر تم سے ہو سکتا ہے تو آسمان و زمین کے کناروں سے نکل جاؤ اگر اس کی طاقت رکھتے ہو فن فگو بس تم نکل جاؤ لا تن فغو نہ اللہ تم جہاں کہیں نکلو گے وہاں اسی کی سلطنت ہے فبی ائی آبی کمات بس ہے گروہ و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے عم من نارن جب تم کل روز قیامت اپنی قبروں سے نکلو گے تو تم پر آگ کے شولے چھوڑے جائیں گے وہ نوحا سن اور سخت گرم دھواں چھوڑا جائے گا فلاتن تو سے پھر گروہے جنو انس تم بدلا نہ لے سکو گے مقابلہ نہ کر سکو گے فبی ائی آل غبی کما تو پسہ گروہ جنوئنس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹ لاؤ گے فعید سماؤ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا قیامت قائم ہوگی اور پہلی سور پی جائے گی فکانت وردت تو آسمان پھٹ کر گلابی سرخ ہو جائے گا کا گویا کے رنگا ہوا چمڑا کہ بکرے کی کھال کو جب رنگ دیا جاتا ہے تو کیسا سرخ ہوتا ہے فبی عئی آل ابھی کماتو گروئنس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے گا پہلی سور پر دوسری سور پر انسانوں کو اور جنات کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اس موقع پر آسمان بھی پیدا ہوگا لیکن اس وقت آسمان سرخ انگارے کی طرح ہوگا فیم عید یوس ال رمبی انسون والا جن پھر اس دن انسان اور جنات سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کیونکہ پوچھنے کی حاجت نہ ہوگی لوگوں کے چہرے بتا رہے ہوں گے کہ کتنے گناہ ہیں فبی علابی کما تو کر سہ گروہے جنوس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے قیامت کی ہولناکیاں سننے کے بعد بھی کیا تم اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ نہیں کرو گے یو رف ال مجرمون اب کیا ہولناک وہ لمحات ہوں گے جب مجرمین گناہ اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے فیو خدو بن <وَالأقدام> پھر پیشانی کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ لیے جائیں گے اور گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے کیا اب بھی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور اب بھی نافرمانی فرمانی کرو گے فبی ائی الابی کو ماتو دیبان پس گرو ہے جنو انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے پھر کہا جائے گا ہاد ہی جہنم التی یو کر ریبو بل مجری مون یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرم گناگار جھٹلاتے تھے یا تو فون بئی نہا و بہین حمی من اس جہنم میں یہ بھاگتے پھریں گے عذاب کی, سختیوں کی وجہ سے بھاگنا چاہیں گے مگر بھاگ نہ سکیں گے تو جہنم کی آگ میں ہوں گے وہ بئین آنن اور سخت کھولتے ہوئے گرم پانی میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے گرم پانی ان پر ڈالا جائے گا فبی ائی آبی کو مات کر بس ہے گروہی جنوس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹ لاؤ گے